ہم یہ دیکھیں گے کہ ان مضامین کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ان مضامین کی کیا تفسیر اور تشریح ہے آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں ليس البرو أن تولوا وجوهكم قبل المسلس والمغرب ولكن البرو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الْقَرْبِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صدقوا هُمُ <الْمُتَّقُون> کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور شاعروں کو اور گردنے چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکات دے اور اپنا کال پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں یہ تو مبارکہ مفسرین نے اس کے شان نظر کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ یہود مشرق کو مغرب کو اپنا قبلہ بناتے تھے اور نسارا مشرق کو تو اللہ تبارک وطالیہ نے اس آیت مبارکہ میں ان کا رد بیان کیا کہ مشرق اور مغرب کو قبلہ بنانا اصل نہیں ہے اگر مشرق اور مغرب کو قبلہ تو بنا لیا جائے لیکن شرک میں مبتلا رہا جائے ایمانیات کے تقاضے پورے نہ کئے جائے دیگر اعمال جو ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں تو صرف کسی خاص جہت کو قبلہ بنا لینے یا کسی خاص جہت کی طرف رخ کر لینا ایک ایک عمل ہے جو کہ ناکافی ہوگا ان کا رد کیا گیا دوسری توجی مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی یہ بیان کی کہ یہ آیت مبارکہ عمومیت کے تعلق سے عام ہے اور اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عام حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف صرف نماز پڑھنا کافی ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے اندر خاص جہت کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی ہے تو وہ غلطی پر ہے اللہ تبارک وطالیہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مرکزی طور پر چھ اہم مضامین بیان فرمائے کہ مسلمان بننے مسلمان رہنے اور کامل مسلمان بننے کے لیے ان چھ چیزوں پر عمل ضروری ہے پہلا ایمان تقاضوں کو بیان کیا دوسرا بھلائی اور خیر کے جگہوں پر مال خرچ کرنے کو بیان کیا تیسرا نماز پڑھنے کو بیان کیا چوتھا زکات دینے کو بیان کیا پانچواں وفائے عہد کو بیان کیا اور چھٹا یہ کہ سختیوں پر صبر کو بیان کیا تو مرکزی طور پر یہ چھ مضامین اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے اور یہ بیان کیا گیا کہ ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے والا ہی مسلمان ہے یعنی ایمان کے بعد پھر اور امال ہیں ایمان نہیں ہوگا تو باقی امال اگرچہ کہ کرتا رہے مسلمان نہیں کہلائے گا تو مسلمان ہونے کے لیے ایمانیات ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو بقایا امال ہیں بقایا جو امال ہیں ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے یا پھر یہ کہ ان کی ادائیگی کی تاکید برقرار رہے گی آج اس آیت عمارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی خلاصہ میں نے بیان کر دیا آئیے سلائیڈ کی صورت میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے امال ہے زیرے بیس آیت مبارکہ میں ہم سنیں گے ان لوگوں کے احوال جن کو کامیاب اور پرہیزگار کہا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو ایمانی تقاضے پورے کرتے ہیں نمبر دو وہ لوگ جو خیر و بلائی کی جگہ مال خرچ کرتے ہیں نمبر تین وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں نمبر چار وہ لوگ جو زکوۃ دیتے ہیں نمبر پانچ وہ لوگ جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں نمبر چھ وہ لوگ جو مصیبت اور سختی میں صبر کرتے ہیں مبارکہ کے اسلوک پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک کو و تعالی نے اشاط فرمایا لئی سلبر طب الوجو حکم کب المشرقل والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کرنا ہی نیکی کے لیے کافی نہیں ہے ولاکن نلبرمن عام نب اللہ ولیومل آخر لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ول ملائکہ والنبیین کتاب پر کتب پر اور امبیا پر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے پندرہ اہم چیزوں کو بیان کیا ہے اور یہ آیت مبارکہ ام الاحکام ہے یعنی اسلام کے بنیادی ترین پندرہ احکام اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں چھ ایسے احکام ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے نمبر ایک اور جو پندرہ اعمال ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اس کی سلائڈ بھی آپ دیکھتے رہیں گے نمبر ایک ایمان باللہ نمبر دو ایمان, ایمان بل یوم نمبر تین ایمان بالملائکہ نمبر چار نمبر چار ایمان بل نمبر پانچ ایمان بالانبیاء یا ایمان علی النبیین یہ ای چھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات سے ہے ایمان بلا بلجومل آخر ایمان بل ملائیکہ ایمان بال قطب ایمان بل پانچ پانچ, ہے پانچ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات سے ہے یعنی پانچ اعمال وہ بیان کیے گئے جن کا تعلق ایمانیات سے ہے تو اللہ تبارک تعالی نے نیکی کیا ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایمانیات کے تعلق سے پانچ چیزیں بیان کی اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی چیز یہ فرمائی گئی کہ جو اہل قرابت ہے چھٹی چیز ہے قریبی رشتے داروں کی مدد کرنا ساتویں چیز یتیموں کی مدد کرنا آٹھویں چیز مساکین کی مدد کرنا نویں چیز مسافر کی مدد کرنا دسویں چیز سوال کرنے والوں کی مدد کرنا گیارہویں چیز غلام آزاد کروانے میں مدد کرنا بارہویں چیز نماز قائم کرنا تیرہویں چیز زکوۃ دینا چودھویں چیز عہد پورا کرنا پندرہویں چیز سکتیوں پر صبر کرنا یہ پندرہ جو مضامین ہیں اللہ تبارک وطالیہ نے اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے اور فرمایا نیکی کے تو اصل میں یہ کام ہے بر اسے کہتے ہیں تو بر کی توضیح کے طور پر اللہ تبارک وطالعہ نے بر کے تحت ان اعمال کو بیان کیا بر کیا ہوتا ہے بر کسے کہتے ہیں مفسرین نے بیان کیا کہ لفظ بر ایک بہت ہی وسعت رکھنے والا لفظ ہے ایک ایسا لفظ ہے جو عبادات طاعت اور اعمال خیر تینوں قسم کے اعمال کو شامل ہے عبادات ایک خاص حیت اور ایک خاص طریقہ کار پر مشتمل اعمال کا نام ہے جس میں غایت تزلزل پر جا کر اللہ تبارک وطالعہ کی تعظیم کی جاتی ہے یعنی بندہ اپنے آپ کو جو اعلی سے اعلی درجہ ہے عاجزی کا انکصاری کا تزلزل کا اس پر جا کر اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کرتا ہے جیسے نماز پڑھنا خانہ کعبہ کا طواف کرنا عرفات میں جمع ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے اذکار ہوئے اذان ہو گئی کلمہ شریف ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادات ہیں عبادات محضہ ہیں دوسرے قسم کے وہ امال ہیں جن کو تاعت کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا جن سے روکا ان سے باز رہنا یہ تاعت کہلاتے ہیں مثال کے طور پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا غربا کی فقرہ کی مدد کرنا چیریٹی کے کام کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طاعت میں داخل ہیں لیکن طاعت کے بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ جس کا تعلق مالی امور سے ہو اگر اس کا تعلق مالی امور سے ہوگا تو ایسے امال کو اعمال خیر یا چیریٹی کے کام کہا جائے گا ورنہ چیریٹی کے کام اور جو امال بر ہیں امال خیر ہیں وہ بھی طاعت ہی ہیں تو علما نے یہ بیان کیا کہ لفظ بر ایک ایسا جامع لفظ ہے جو عبادات تاعت اعمال خیر تمام کے تمام اعمال کو شامل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم بر نیکی سے نکلا ہے اور بر کرنے والے ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں یعنی جمع ہے بہت سارے نیک لوگ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے تو اللہ تبارک تعالی نے یہاں پر نیک اعمال کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ایک اور آئے تمارکا مرشاد ہوتا ہے تاون اللبرقولا تعاون السم و نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ کے کام پر نا فرمانے کے کاموں پر تعاون نہ کرو تو یہاں پر بھی لفظ بر استعمال ہوا کہ جو ہر قسم کی نیکی پر شامل ہے اگر کوئی کسی کی عبادات کے تعلق سے مددگار بنتا ہے کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور کوئی راستہ بتا دیتا ہے تو یہ عبادات پر جو ہے وہ معاونت ہے طاعت جو ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے مثال پر حسن اخلاق پر عمل کرنا چاہتا ہے اور کوئی اسے حسن اخلاق سکھا دیتا ہے یہ طاعت پر جو ہے وہ معاونت ہے اسی طریقے سے کسی کو خیرات نکالنی ہے اور کوئی شخص مالدار سے لے کر فکرا تک پہنچا دیتا ہے یہ اعمال خیر پر پرتاعت ہے تو لفظ بر کا جو تعلق ہے وہ تمام تر نیکیوں پر ہوتا ہے اور تمام تر نیکیوں پر لفظ بر صادق آتا ہے ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و نے یہی بیان فرمایا کہ کسی ایک عمل کا نام بر نہیں ہے کسی ایک عمل کا نام نیکی نہیں ہے یہ آیت مبارکہ در اصل یہ سکھاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس کے اندر عبادات کا نظام ہے طاعت کا نظام ہے چیریٹی کا نظام ہے جملہ امال پر عمل ایک مسلمان کو کرنا ہے اور جملہ امل پر عمل کرنے کی ترغیب موجود ہے اور سب سے جو مقدم ہے وہ ایمانیات ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت وبارکہ میں سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا اور ایمانیات کے اندر ایمان باللہ ہی کو سب سے پہلے بیان کیا کہ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے وہ ہئی ہے قیوم ہے علیم ہے حکیم ہے سمی ہے بصیر ہے غنی ہے قدیر ہے ازلی ہے ابدی ہے واحد ہے لا کا لہو ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ایمان کے لیے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا جس کے یعنی قیامت کا دن جو ہے اس پر ایمان لانا بہت سارے لوازمات پر مشتمل ہے تو قیامت پہ یقین رکھے گا وہ جزا اور سزا کے تصور پر بھی یقین رکھے گا قیامت کا جو یقین رکھنا ہے یہ شفاعت اور جو میزان ہے اور جو سرات ہے اور جتنے بھی حوالے قیامت ہوں گے ان تمام تر چیزوں کو بھی شامل ہے بہرحال مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا کم از کم ضروری ہے کہ آخرت میں اس کو اٹھایا جانا ہے اور جزا اور سزا سے اس سے گزرنا ہے تو اس دوسرے نمبر پر ایمان بالقیامہ یا ایمان بل الاخرہ کو بیان کیا گیا تیسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مخلوق ہیں فرما بردار بندے ہیں نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ان کی تعداد اللہ تبارک وطالعہ بہتر جانتا ہے ان میں سے چار مقرب ہیں جبریل مکائل اسرافیل اسرائیل علیہم السلام چوتھی چیز جو بیان ہوئی وہ یہ بیان ہوئی کہ جو کتب الہیہ ہیں کتب سابقہ ہوں ان پر اس اعتبار سے ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نازل کی ہیں اور جو آخری کتاب ہے قرآن مجید فقان حمید اس پر ایمان لانا کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے یہ حق ہے اس میں بیان کردہ آقام حق ہیں یہ ایمان لانا ایمان بالکتاب کتاب کہلائے گا پانچوی جو چیز ہے امبیا پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسل بھیجے تمام کے تمام حق ہیں اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مبوس کیا یہ ایمان لانا ایمان کے لیے ایک اہم کڑی اور اہم جز ہے تو ایمانیات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانچ باتیں بیان کی مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہود و نصارا کے پس منظر میں ہے تو پھر ایمانیات کا جو تذکرہ ہے وہ اس طور پر کیا گیا کہ چونکہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے کما حق قائل نہیں تھے کھلا شرک کرتے تھے مثال کے طور پر نصارا تشریح کے قائل تھے یہود جو ہیں علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اسی طریقے سے جو آخرت کا دن ہے اس کے بارے میں بھی ان کے عجیب و غریب جو ہے وہ اعتقادات تھے جیسا کہ نسارہ کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی جزا اور سزا کا عمل تھا وہ حضرت سید العیسی علا نبی نوالیہ سات و نے برداشت کر لیا اب ہمارے لیے جزا اور سزا کا کوئی عمل نہیں ہوگا یہ عقیدہ باطل ہے غلط ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایمانیات کے اندر کتابوں کا بیان کیا تو چونکہ ان لوگوں نے کتابوں کو جو ہے محرف کر دیا تھا اور قرآن مجید فقان حمید جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن مجید فقان حمید کی جو تعلیمات ہیں اسے وہ نہیں مان رہے تھے اور یہ بیان کر دیا گیا کہ قرآن پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کامل بننے کے لیے ضروری ہے قرآن پر ایمان لائے بغیر صاحب ایمان ہونے کا دعوی درست ہی نہیں ہے انبیاء پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر انبیاء کو اللہ شہید کیا اور ان کی اقدار کی پامالی کی ان کی بارگاہ میں احانت کی اور خود نبی اکرم علیہ صلاح السلام جب تشریف لائے تو بس سبب اناد کے ان لوگوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کو نبی برحق نہیں جانا تو یہ بیان کر دیا گیا کہ تم لوگ نیکی اور بل کے دعوے کرتے ہو اور مشرق اور مغرب کے معاملے میں جھگڑے, جھگڑے کا شکار مطلب تنازع کا شکار ہو ایک کہتا ہے کہ جناب ہم حق پر ہیں دوسرا کہتا ہم حق پر ہیں ایک کہتا ہے کہ جناب مشرق کی طرف مک کر لینا رخ کر لینا کافی ہے دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ مغرب کی طرف رخ کر لینا کافی ہے حقیقت حال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایمانیات کا درجہ ہے مشرق اور مغرب کی طرف کتنا ہی مخ کرتے رہو لیکن جو ایمانیات کے تقاضے ہیں اگر وہ پورے نہیں کریں گے تو یہ رخ کرنا کسی کام نہیں آئے گا اگلے سمے اللہ تبارک و تعالی نے ان امال کو بیان کیا جسے چیریٹی والے اعمال کہتے ہیں یا جنہیں خیر و بھلائی والے امال کہتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں وہ امال جو خیر و بھلائی، وہ لوگ جو خیر و بھلائی کی جگہ مال خرچ کرتے ہیں جو کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر معاشرے کی بڑی اہمیت ہے عبادات کی بھی اہمیت ہے معاشرے کی بھی اہمیت ہے اس کے برخلاف جیسا کہ جو دین نصارہ تھا اس کے اندر روحبانیت تھی ترک دنیا کو فضیلت حاصل تھی لیکن دین اسلام کے اندر روحبانیت نہیں ہے ترک دنیا نہیں ہے بلکہ جو معاشرت ہے اس کو فضیلت حاصل ہے تو جب بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے ہر معاشرے کی ضرورتیں ہوتی ہیں شریعت مطالعہ نے معاشرے کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے اس آیت مبارکہ میں ایمانیات کے بعد جس چیز کو بیان کیا وہ یہ بیان کیا وہ آط الما اللہ ہبی زبی القربہ ولیطامہ ابن سبیل وب نصبیلی وسا علی نوف الرقاب <تصفح> <تصفح> کے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا مال جس سے وہ محبت کرتا ہے جسے جس وہ اپنی ضرورت کی چیز سمجھتا ہے جس کی طرف اس کی اپنی احتیاج ہے اس کے اپنے سو امور ہو سکتے ہیں اس مال کے تعلق سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مال کی احتیاجی مال کی محبت مال کے اپنے آپ سے چلے جانے پر تعصف اور غم زدہ ہونا یہ وہ عوامل ہیں جو مال کی پسندیدگی پر دلالت کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی نے اشاعت فرمایا کہ باوجود یہ کہ یہ مال تمہیں پسند ہے اب اگر تم اللہ تبارک کی کے بتائے ہوئے راستے پر مال خرچ کرو گے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر مال خرچ کرو گے تو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ایک عظیم کام ہوگا اور تم پرہیزگار کہلاؤ گے یہی وجہ ہے کہ آخر میں یہ فرمایا گیا الاعقلزینہ صدقو ان اعمال پر جس نے عمل کیا وہ سچے ہیں وہ الاع کا ام اور یہی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں تو سب سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اہل قرابت اہل قرابت پر مال خرچ کیا جائے یعنی جو وہ رشتہ دار جو زویل ارہام ہیں قریبی ہیں ان پر مال خرچ کیا جائے اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ کرنے میں دو ثواب ہیں ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا سلا رحمی کا ثواب دوسرے نمبر پر یتاما پر مال خرچ کرنے کے تعلق سے ترغیب دی گئی حدیث مبارکہ ارشاد ہوا کہ نبی اکرم علیہ سلاد والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ کفالت کفالت کرے میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں اس طرح جنت میں ہوں گے نبی اکرم علیہ ساط السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کہا کہ جس طرح ان کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے بلکہ ملے ہوئے ہیں تو یتیم کی کفالت کرنے والا فرمایا میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے تو یتیم کہتے ہیں اس نابالغ کو جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ حالت نابالگی میں ہو جب بالغ ہو جائے گا تو یتیم کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا اگر وہ محتاج ہے تو بہرحال وہ جو اور اصناف بیان کیے جا رہے ہیں ان اصناف کے اندر اس کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے تو یتیم کی جو خبر گیری کرنا ہے وہ ایک بہت ہی محمود اور پسندیدہ عمل ہے خود نبی اکرم علیہ سلاط السلام نے نہ صرف یہ کہ یتیم کی مالی مدد کرنے کے تعلق سے ترغیبات ارشاد فرمائی بلکہ یتیم کے سر پر ہاتھ تک پھیرنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے اس کے بعد تذکرہ ہوا مسکین کا مسکین کی مدد کرنا نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک لکما روٹی اور ایک مٹھی جو خجورے ہیں یا اس کی مثل کوئی چیز لے کر مسکین کو نفع پہنچائے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تین افراد کو جنت میں داخل فرماتا ہے ایک وہ صاحب خانہ جس نے حکم دیا یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جس کا وہ مال تھا دوسرا اس کی زوجہ جس نے یہ سب چیزیں تیار کیں تیسرا اس کا خادم جو یہ چیزیں لے کر اس مسکین تک پہنچا اس کی خبر گیری کی تو فرمایا گیا کہ تین افراد کو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے نبی اکرم علی سرات والسلام نے شاد فرمایا حمد ہے اللہ عزوجل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا یعنی ان کا بھی خیال رکھا بارکا میں آگے جا کر مسافر کا تذکرہ کیا گیا واضح ہے کہ مسکین اور فقیر میں فرق ہے مسکین کا اطلاق فقیر اور غیر فقیر یعنی جو فقیر سے نیچے ہے اس پر بھی ہوتا ہے لیکن فقیر اور مسکین میں فرق ہے فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب سے زائد یعنی حجت اصلیہ سے زائد نصاب کی مقدار مال و اسباب موجود نہ ہوں حاجت اصلیہ کو نکال کر نصاب کی مقدار اموال موجود نہ ہوں وہ فقیر کہلاتا ہے شریف فقیر مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے اگلے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے تن پر جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے موجود نہیں ہیں تو مسکین کا بطور خاص یہاں پر ذکر کیا گیا لیکن جو صدقے کی فضیلت ہے اس کے اندر فقیر اور مسکین دونوں ہی آتے ہیں اگلا تذکرہ کیا گیا مسافر ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یا تو مسافر ہے یا پھر مہمان ہے جو کسی کے پاس آتا ہے تو اس کی خبر گیری کرنا اس کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنا اس کو جو ہے وہ کھانا فراہم کرنا یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ جو سائلین ہیں جو محتاج لوگ ہیں آ کر سوال کرتے ہیں اب سوال کرنے والوں کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پیشہ لوگ ہوتے ہیں تو جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کی اعانت کرنا جائز نہیں ہے جب ہی آ کر سوال کرتے ہوں تو کیونکہ غیر محتاج کا سوال کرنا یہ حلال نہیں ہے ایک شخص مسکین ہے اس کا سوال کرنا حلال ہے اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسکین نہ اور سوال کرے اور اس پر کوئی اس کی مدد کرے تو یہ گناہ کے کام پر معاونت ہوگی لیکن جو لوگ اپنی جائز حاجتیں بیان کرتے ہوں اور وہ واقعتاً محتاج ہوں تو بہرحال ان کی مدد کی جائے گی تو سائلین تک ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کی مالی امداد کرنی ہے اور جنہیں مالی فائدہ پہنچانا ہے اگلی چیز یہ بیان ہوئی کہ غلام کو آزاد کروانے کے لیے مدد کرنا پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہوتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ پیسے دو تو ہمیں ان کو آزاد کر دیں تو اس کی فضیلت مجید فقان نے بیان کی اور اس پر جو ہے یعنی کہ اس کی مدد کرنے کی ترغیب موجود, موجود ہے اور وہ ترغیب یہاں بیان ہوئی موجودہ زمانے کے اندر غلام تو نہیں پائے جاتے لیکن آج بھی جو قیدی ہوتے ہیں بہت ساری اخباری رپورٹوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب سزا پوری ہو گئی ہے وہ جو رقم بنتی ہے ان کی جو دینی ہوتی ہے مزید وہ رقم نہیں بن پا رہی اس لیے مزید دو مہینے چار مہینے دو سال چار سال اس طرح کی بھی رپورٹیں ہیں تو وہ لوگ وہاں موجود رہتے ہیں اس شر کے اندر اس مصیبت کے اندر اس آزمائش اور ابتلا کے اندر وہ موجود رہتے ہیں اور وہ انہیں آزادی صرف اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کو جو رقم انہیں ادا کرنی ہوتی ہے وہ رقم ان کے پاس نہیں ہوتی تو کوئی شخص وہ رقم ادا کر کے ان کی خبر گیری کرتا ہے انہیں رہائی دلواتا ہے تو بلا شبہ یہ بھی ایک عظیم نیکی کا کام ہوگا کیونکہ انہیں ان سے شر کو دفع کرنا پایا جائے گا انہیں راحت پہنچانا سکون پہنچانا پایا جائے گا ہمارے شریعت متحرہ کے اندر جرائم کی سزائے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن ایک ایسا نظام ہے جہاں پر جو انسانیت کی تقریم ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص مجرم ہے اور کوئی اسے جیل میں ڈال دیتا ہے اب جیل میں ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے اسے کھانے پینے کے لیے نہ دیا جائے اسے جو ہے وہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھت فراہم نہ کی جائے اسے جو ہے غذا فراہم نہ کی جائے نہیں اس کے بھی حقوق ہیں اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے قتل کا جو ہے حکم آ گیا ہے اسے اب سزائے موت دی ہی جانی ہے اس کے بھی حقوق ہیں ہر ایک کے تعلق سے شریعت مطالعہ نے حقوق بیان کیے ہیں مثال کے طور پر جنگ ہوتی ہے اب پرانے زمانے میں زمانہ جہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مخالفین کو جب مارتے تھے جنگ کے اندر تو ان کے ناک کاٹ لیتے تھے ان کے کان کاٹ لیتے تھے مردوں کے ساتھ مصلہ کیا کرتے تھے اور اپنی بھڑاس جو ہے وہ نکالا کرتے تھے نبی اکرم علی سلاط السلام نے ایسے لوگوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے وہ سامنے آئے مسلمانوں کے اور مارے گئے مسلمانوں نے انہیں مارا ایک مقام تھا ان کا خون حلال تھا اس موقع پر لیکن مارنے کے بعد اب جو لاش ہے اس کی پامالی کی اجازت نہیں دی گئی اور جو مسئلہ ہے اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جناب اب اس لاش کے کان کاٹ لیا جائے یا نہ کاٹ لیا جائے اس کے بھی جو حقوق بنتے ہیں اس کا بھی شریعت مطالعہ نے خیال رکھا ہے اس کے بعد اس آیت و میں نماز پڑھنے والوں, نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ نیکی کے جو کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو رضا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خوشنودی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہنے والوں میں ایک چاہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی کے کام کرتے ہیں جو پیسہ بڑا خرچ کرتے ہیں جناب غربا پر فقرہ پر مساکین پر مختلف جو خیر کے پروجیکٹ ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن نماز بعض لوگ نہیں پڑھتے تو چونکہ دین جو ہے پورا کا پورا ضابطہ حیات ہے ایک ایسی عمارت ہے دین جس کے اندر اگر ایک ایٹ نہیں ہوگی تو یہ عمارت کامل نہیں کہلائے گی نماز پڑھنا فرض ہے اور فرض کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اگلی, بار اگلی بات یہ بیان کی گئی اور زکوٰۃ ادا کرنا اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا کہ اہل قرابت کی مدد کرنا یتاما کی مدد کرنا مساکین کی مدد کرنا مسافر کی مدد کرنا غلام کو آزاد کروانا یہ سارے کام بیان ہوئے اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالی نے جو اسلوب جہاں پر بیان کیا ہے وہ اسلوب اس بات کو بیان کرتا ہے مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالی نے جو اسلوب بیان کیا ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پہلے جو ترغیب تھی وہ نفلی صدقے کے طور پر تھی اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کے طور پر ہے کہ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر نکالنا فرض ہے وہ تو اسے نکالنی ہی نکالنی ہے لیکن اس سے پہلے جو ترغیب بیان کی گئی کہ اپنے قریبی رشتے داروں کا خیال رکھنا ہے یتاما کا خیال رکھنا ہے اور دیگر جو لوگ بیان ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے وہاں مراد ہے وہاں مراد تھا کے نفلی اطیات کے طور پر نفلی صدقے کے طور پر ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اب یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یقینی طور پر زکوات نکالنے والوں کی بھی کمی ہے سب مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ جو زکوات نکالتے ہوں یعنی استطاعت پائی جاتی ہے زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی زکوات نہیں نکالتے بڑی ہی سخت وعدے بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو زکات فرض ہونے کے باوجود زکوات نہیں نکالتے اب دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو زکوات تو نکالتے ہیں ان سے پوچھا جائے ان سے انہیں ترغیب دلائی جائے کہ بھائی فلاں فلاں موقع ہے اپنا مال ذرا خرچ کیجئے اور یہ مال خرچ کرنا یقینا ایک ایسا موقع ہے کہ جو بڑی ہی اچھی بات ہے اور بڑا اچھا محل ہے وہ کہتے ہیں بھائی صاف پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس زکات کا ہے زکات کا ہے تو ہم دے دیتے ہیں صرف زکات ہی کی ترغیب نہیں ہے زکوات تو فرض ہے تو نکالنا ہی نکالنا ہے لیکن شریعت مطالعہ نے زکوٰ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے کی بھی ترغیب بیان کی ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم علیہ ساطو سلام نے ایک موقع پر نفلی صدقے کی ترغیب دلائی نفلی صدقے کی ترغیب دلا کر یہ آئے مبارکہ تلاوت کی اور جس کا مطلب کہ مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ سات نے اس بات کو بیان کیا کہ زکوات ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو نفری صدقہ بھی نکالنا ہے اب بہت سارے سے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ مطلب کہ اس پر زکوات لینے کا وہ مستحق نہیں ہوتا زکات اس پر لگتی نہیں ہے لیکن وہ بہرحال پریشانی میں ہوتا ہے آزمائش میں ہوتا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہلے کرواتے ہیں کہ جی اس پر زکاط تو لگے گی نہیں اچھا اب ایسا کرتے ہیں ہلا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دے دیتے ہیں اس کی مدد ہو جائے گی نہیں نہیں یہ ہلا اس کام کے لیے تھوڑی ہے ہلا تو چند ایسے مواقع ہیں جہاں تمبلی کی شری نہیں پائی جا رہی تھی ان مواقعوں کے لیے وہ ہلا رکھا گیا تھا یہاں پر یہ آدمی محتاج ہے آپ کا دار ہے اس کے ہاں شادی ہے اس کے ہاں کوئی پریشانی ہے زکات کا مستحق نہیں ہے تو آپ کے جو پاکیزہ والے ہیں وہ خرچ کیجئے آپ جس طرح زکوت نکالنے سے مال بڑھتا ہے اسی طریقے سے جو نفلی صدقہ ہے وہ نکالنے سے بھی مال بڑھتا ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اگلی بات یہ بیان کی گئی اور وہ لوگ جو عہد کو پورا کرتے ہیں عہد کو پورا کرنا علماء نے بیان کیا عہد سے مراد یہاں پر وہ عہد بھی ہے جو بندہ اللہ تعالی کے ساتھ کرتا ہے آپ کہیں گے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کب عہد کرتا ہے جناب جی ہاں کرتا ہے جب ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو توبہ اور استغفار کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے تو وہ لوگ جو اپنے اس عہد پر پورا اترتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہوتا ہے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے توبہ کرتے ہیں نادم و شرمندہ ہوتے ہیں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں تو ولمفون اب احدہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے لین دین کے اندر مختلف قسم کے معاہدے ہوتے ہیں عہد ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں دیکھیے اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہونا اگر اس چیز پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے جتنے بھی لین دین کے معیشت کے تجارت کے نوکری کے جو مسائل ہیں نوکری کے اندر بھی تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب میں اس اس طریقے سے یہ کام کروں گا عہد کی جو پاسداری ہے وہ ہمارے تمام لین دین کو بھی شامل ہے معاشرتی معاملات کو شامل ہیں علماء نے بیان کیا کہ تیسری قسم کا عہد وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرید بیت کے وقت اپنے پیر سے کرتا ہے وہ عہد بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے اور اس کے مراد لینے میں کوئی قبات نہیں ہے تو ایک جو مرید ہے وہ اپنے پیر سے کیا عہد کرتا ہے وہ یہی عہد کرتا ہے کہ میں شریعت پر عمل کروں گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا اس کے عہد میں یہی بات شامل ہوتی ہے مریض جو ہے پیر جو ہے یعنی پیر کامل جو ہے وہ نائب رسول ہو کر شریعت مطالعہ پر چلنے کا عہد لیتا ہے اور شریعت مطالعہ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے اور ایک مربی کے طور پر وہ تذکیہ نفوظ کرتا ہے اگلی بات یہ بیان کی گئی اور وہ لوگ جو مصیبت اور سختی میں صبر کرتے ہیں یہاں فرمایا گیا وہ ساب سا اور وہ لوگ جو آ, شدت فخر میں بادشاہ کہتے ہیں جب شدت فخر ہو غریبی ہو محتاجی ہو ایسی حالت ہو کہ کوئی جو ہے وہ آسرا نہ ہو کوئی سہارا نہ ہو جو بھی کیفیت ہے جو بھی حالات ہے بندہ اس کو جو فیس کرتا ہے اور اپنے اپنی حالت پر اپنی کیفیت پر راضی ہوتا ہے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ لوگ بھی یہاں پر مراد ہیں بدر درائے وہ صبر جو بیماری کی وجہ سے کیا جاتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے جب بندہ لاچار ہو جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا اس کے اندر بھی ایک جسمانی محتاجی ہوتی ہے بندہ اس کے اندر بھی بعض کا ذلت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کوئی اسے لفٹ نہیں کروا رہا ہوتا وہ جو بھی کیفیت ہے اس کیفیت پر صبر کرنا آخرت کی کامیابی کا سبب ہے اور تیسری صورت صبر کے یہ بیان کی واحد الباسی اور دشمن کے وقت جو قتال کی نوبت پیش آئے اس کے وقت اس کی سختیوں پہ صبر کیا جاتا ہے وہ صبر بھی آخرت میں کامیاب کرنے والا صبر ہے اور آج کل اہل شام مصیبت کا شکار ہیں آفتوں کا شکار ہیں خاص طور پر آزمائشوں کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے اور اس تکلیف سے انہیں جلد از نکالے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں تو بہرحال بندے کے اب ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کل تک وہ لوگ خوش تھے خوشحال تھے ہنستے کھیلتے تھے آج ان کے اوپر ایک آزمائش اور ابتلاح ہے آزمائش اور ابتدا کسی وقت بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے ایک آدمی صبح نکلتا ہے ہنستے مسکراتے اپنے آفس کے لیے پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اپاج ہو گیا اور ساری عمر کے لیے جو ہے وہ محتاج ہو گیا آزمائش اور آفات اور حوادثات. حوادثات جو ہیں ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے لیکن زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی موقع پر ایسی کیفیت ایسی حالت ایسی صورتحال درپیش ہو جائے تو بندے کو صبر کا دامن نہیں تھامنا چاہیے صبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو نجات دلواتی ہے اس سے پہلے کہ میں سلسلہ ختم کروں ایک ازالہ کرنا چاہوں گا پچھلے سلسلے کے اندر کچھ اس طرح کا مضمون بیان ہوا کہ حلال و حرام جو جانور تھے ان کے گوشت اور ان کے جو اجزاء کا حکم تھا اس میں میں نے یہ بیان کیا کہ جو حلال جانور ہے اس کی جو کھال ہے اس کے پاک ہونے کے لیے دباغت ضروری ہے یہ مسئلہ درست نہیں تھا درست یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو ذبا کیا جانا شری طریقے سے ضبح کیا جانا اس کے کھال کی طہارت کے لیے کافی ہے دباغت وہاں ضروری ہے جہاں پر جانور کو شریح طریقے سے ذبا نہ کیا گیا ہو اس مسئلے کو نوٹ فرما لیں خاص طور پر وہ حضرات جنہوں نے پچھلا سلسلہ دیکھا تھا اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ آج بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم